لکھ کر کے آپ نے سوال کیا ہے تو کے ہی تفصیلی سوالات کے تفصیلی جواب آپ چاہیے وہ کئی ایک سوالات ہیں بہرحال ایک بات بالکل ظاہر ہے آپ نے یہ کہا کہ وہ داڑھی حد شرح سے کم رکھتا ہے داڑھی یا تو کترواتا ہے یا یہ ایک بالخلی سے چھلواتا ہے ہمارے وہاں یعنی مذہب حنفی میں جو ہے وہ ایک گشت داری یہ واجب ہے اور کتروا کر کے اس سے کم کرنا جو ہے یہ نجائز و حرام ہے اور علماء نے ایسے شخص کو فاسٹ نوجو لکھا ہے حضرت سیرالعزیز سرکار مت کی ہے اعظم اعظم اور حضور صدر الشریعہ طالب شریعہ ان لوگوں کے فتعے یہی ہیں کہ ایسا شخص جو ہے وہ لائق امامت نہیں جو اپنی داڑھی کتروا کر کے ادب شرح سے کم رکھتا ہو یا مڑراتا ہو تو یہ تو بالکل ظاہر ہے شخص جو شخص جو بھی ہو اگر ایک مجھ سے کم داڑھی کتروا کر رکھتا ہے جی ایک تو یہ نکلی ہی اتنی بڑی ہے جی بات ہے ایسے مقامات ہیں کہ وہاں کے لوگوں کی گاڑی جو ہے وہ بڑھتی ہی نہیں جی وہ سوچی رہتی ہے تو ان پر جو کوئی حکم ہوگا نہیں کیونکہ یہاں مسئلہ ہے کہ لمبی ہو تو اس کو کتروا ڈالے جی اور اس کو کٹوا کر کے ادھی شرح سے کم رکھے تو اس پر یہ حکم ہوتا ہے اب جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا وہ قطرو آتا ہے قطر و آ کر کے حد شرح سے کم ہے اس میں بھی وہی حکم ہوگا جو اعلیٰ حضرت اور شریعہ فطیہ اعظم طارشریہ علیہ محمد نے ساد فرمایا نہیں ہمارے علماء سنت کا ہی حکم شیخ اب الرحمۃ الدین علماء ان کو فرمایا ہے تو حنفی مذہب میں یہی حکم پھر یہ کہ جہاں پر اچھا یہ بھی پتہ نہیں ہے جو کس کا مقم ہے جی کچھ تو ظاہر کیا ہوگا نا اپنی تکلیف کے بارے میں کچھ ظاہر کیا حنفی ہے جی تو جب حنفی ہے تو حنفی مذہب کا پابند ہے تو اس کو حکم لگے گا حنفی مذہب کے اعتبار سے فسقا جی جب حنفی ہے جی جائے مان لیجیے تھوڑی دیر کہ اگر ہو وہ تعبیر وغیرہ کرے کہ ہمارے مذہب میں جو ہے وہ قید نہیں ہے ایک مشت کی تو وہ اس کے مذہب کے مطابق اس پر جو فتو ہوگا ان کے علماء وہ بتائیں گے لیکن خود جب اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے تو حنفی مذہب کے اعتبار سے اس پر حکم ہوگا چاہے وہ کتنی تعبیر کرتا جائے اور اس طرح تعبیر کر لے تو پھر سب لوگ جو ہے وہ یہ کہیں کہ بھائی اس میں یہ اجماعی نہیں ہے اختلافی ہے اور کر کے داڑھی ملانا شروع کر دیں یا حد شرح سے کر کے فیشن والی داڑھی یعنی yani آج کے جو فیشن والی داڑھی ہے کہ وہ رسور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت بھی یہ رکھتے بلکہ یہ سب سنیما وغیرہ دیکھ دا کر کے جو اس کر کے فیشن لیول لوگ رکھ رہے ہیں داڑیاں کھلاڑی اور ہیرو وغیرہ وہ ان کی نقل میں رکھتے ہیں عام طور پر اور داڑھی جو ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے اور واجب ہے شراح حد شرح اللہ اس بعت سے جو بھی حنفی ہے اور وہ کم کرتا ہے تو اس پر حکم فصو ہوگا اور کیونکہ یہ چھپانے والی چیز نہیں ہے اس لیے فاصل مولین ہوگا افاصل مولین کا حکم سب جانتے ہیں نو امامت کر سکتا ہے اور امامت بھی جو اس کی ناجائز ہے اس کی وجہ کیا ہے فاصق مولین کی امامت جو فقوان فرمایا کہ وہ ناجائز ہے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا گناہ ہے اور اس کو دورانا واجب ہے اس کی وجہ یہی کی ہے کہ امام کو آگے کیا جاتا ہے اور اسی فاسق کی تقدیب میں اس کی تعظیم ہے اس وجہ سے اس کو امام بنانا گناہ ہے یہ تو وجہ بتائیے فقائے کرام نے مودی کو امام بنانے کی وجہ یہی ہے کہ تقریم فاسق اس کی تعظیم ہے اور تعظیم فاسق جو ہے شرم جائز نہیں تو یہ اس بات سے تو سب کا خلاصہ ہو گیا جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں ضرور شخص سے تقریب کرنا کیسا ہے جلسوں میں بلا کر کے بیان کروانا کیسا بھائی جب اس کی تعظیم تقریب نہیں کر سکتا ایک تو یہ ہے تو وہیں کھڑا ہو کر کے جیسے سیاسی لوگ بیان کرتے ہیں اس طریقے سے آیا بیان کیا کوئی اس کی تعظیم نہیں ہے لیکن خاص مسجد میں بلانا ممبر پر بیٹھانا اور استقبال اس کرنا نعرہ لگانا اور اس کی تقریر کو جو ہے وہ ایسا سمجھنا کہ وہ جو کچھ بول رہا ہے وہ سب جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے بالکل ثابت ہے اور کہیں سے وہ غلط نہیں بول رہا ہے تو یہ اس کی تعظیمی ہے اس کی اس کو پڑھائی دینا ہوگا تو سبھی چیز زمرے میں آ جاتا ہے مضامین کے کائل پر بھی یہی ہاں مضامر کے بارے میں بھی آج آج یہ لکھا کہ وہ حرام ہے جو لوگ ان کی تقلید کرتے ہیں اور ان کو بڑھاوا دیتے ہیں تقلید سے کیا مطلب ہے تقریب مانے ان کو ان کی پیروی کرتے ہیں آپ جو پیروی کر رہے ہیں اگر وہ جو خلاف شرح بات کر رہا ہے جیسے کہ گاڑی کے بارے میں کہا کہ یہ بھی اجماعی مسئلہ نہیں ہے مضامین اجماعی مسئلہ نہیں ہے اور تصویر کشی حرام ہے یہ بھی اجماعی مسئلہ نہیں ہے یہ اس طرح کی ساری باتوں کو کرائی نہیں اختلافی ہے اور اختلافی مسئلے پر عمل کرنے میں کسی پر کس کا حکم نہیں لگتا تو یہ تو لوگوں کو گمراہ کرنا ہوا اگر کہیں کسی نے کہا بھی ہے کہ اجماعی مسئلہ اختلافی مسئلے میں شعور وہ اسے اعتبار سے ہے کہ جو اختلاف امِ کرام کے درمیان ہے جیسے امام اعظم امام شافی امام مالک امام الاحب الحمل رضی اللہ تعالی تعالیٰ ان کے درمیان جو اختلاف ہے اب اس اپنے اب کسی امام کا مقلد اپنے امام مذہب پر عمل کر رہا ہے ہماری اعتبار سے وہ غلط ہے لیکن ہم اس کو فاسق نہیں بولیں گے کہ ہم کریں تو فاسق ہو جائیں مثلاً یہ کہ امام شافر رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک چوتھائی سر کا مسا فرض نہیں ہے چند بال بھی بھیگ گئے تو مسا ہو گیا لیکن اگر کوئی حنفی ایسا کرے تو اس کے پیچھے نماز ہوگی نہ اس کی خود نماز ہوگی تو اب گنہگار وہ بھی نہیں ہوگا کہ حنفی ایسا کرے گا تو گنہ ہوگا کیونکہ وہ اپنے مذہب مذہب کے خلاف کر رہا ہے لیکن کوئی شاف کرے گا تو ہم اس کو نہیں بولیں گے کہ یہ جو ہے وہ گنگار اور فاسق کیونکہ اپنے مذہب کی پیروی کر رہا ہے ہاں یہ ہے کہ ایسا اگر کوئی امام شاف ایسا کرے گا تو ہم اس کے پیچھے نہیں پڑیں گے اس لیے ہمارے اعتبار سے جو اس کی تعارت مکمل نہیں ہے لیکن اس امام کو ہم اس کی وجہ سے فاصل نہیں بولیں گے کیونکہ وہ اپنے مذہب پر عمل کر رہا ہے یہ اختلاف کا معنی ہے کہ جو اختلاف کی وجہ سے فاصل نہیں کہ یہ نہیں کہ امام اعظم امام یا امام ملک امام امر رضی اللہ تعالیٰ عموم کے نزدیک کوئی مسئلہ ہے کوئی حکم ہے اور ہمارے نزدیک اس کے خلاف ہے تو ہم اگر اس پر عمل کریں تب بھی پھر کا حکم نہیں ہوگا نہیں ہمارے امہ کے نزدیک اگر کچھ ایسا ہو کہ وہ مختلف ہے اجماعی نہیں ہے تو یہاں پر غور کیا جائے تو یہ داڑھی کا مسئلہ جو ہے اس میں ہمارے وہاں کہاں اختلاف ہے پہ حنفی میں اب کوئی حنفی ہو تو اس پر حکم لگے گا اب اگر کوئی شاخ کہتا ہے کہ ہمارے مذہب میں جو ہے وہ داڑھی جو ہے وہ واجب نہیں ہے بلکہ وہ اشتہاری مسئلہ ہے اور ایک بھی ضروری نہیں ہے اگر وہ کہتے ہیں اپنے مذہب مطابق اللہ تعالیٰ عالم مجھے ان کے مذہب کی پوری تفصیل نہیں معلوم ہے تو اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ مذہب ہے تو اپنے مذہب کے مطابق وہ چلو بھائی ہم نہیں کہیں گے بھائی تمہارا مذہب ہے ہم پاس ہی نہیں کہیں گے لیکن ہمارے مذہب کے اعتبار سے کوئی حنفی ایسا کرے گا تو اس پر فص کا حکم لگے گا تو یہ جب مطلب تھوڑی ہے کہ بھائی اجماعی کا مطلب ہے کہ سارے ائمہ جس مسئلے میں متفق ہوں تو اسی میں جو ہے وہ حرمت کا حکم ہوگا اس کے علاوہ اگر کوئی اختلافی مسئلہ ہے تو نہیں حکم ہوگا ایسا تو کہیں کیونکہ ہمارے وہاں یہ ہمارے فقرے کے اعتبار سے اگر کسی چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے تو اب اس کو کرنے والا جو ہے گنگار فاصل ہوگا اگرچہ دوسرے امام میں نزدیک وہ حرام نہ ہو یا ان کے نزدیک حرام ہے تو ان کے نزدیک وہ فاسی ہوگا ہمارے نزدیک اور ہم حرام میں اعتبار نہیں ہوگا تو یہ ایک بات کر رہا ہوں میں جنرل برائے ساتھ لیکن اس پہ یہ کہ تمام ایما کے مذاہب کو ملا کر کے کھچڑی کر کے کہ بھائی اجماعی نہیں ہے یہ نہیں بول سکتے خلاف تو بھائی اگر کوئی کیا کہتے ہیں کہ امام شافی کو وہاں کہیں سے خون نکل جائے منی لگی ہو دکھ منی پاک ہے ان کے وہاں ہمارے وہاں جو ہے قدرتی رم کسی ماں کے من درم سے زیادہ لگا ہے تو نماز ہی نہیں ہوگی خون نکل جائے نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوگی ان کی ندی ہو جائے گی تو ابھی اس اختلاف کی بنیاد پر ان احیم اختلاف کی بنیاد پر کسی کوئی حرفی ایسا کر رہا ہے تو اس کو ہم فاصل نہیں بولیں گے ہمارے مذہب کے اعتبار سے وہ گنگار ہے کہ ایسا خون نکلا ہے معلوم ہے کہ خون نکلا ہے پھر بھی بغیر بزرگ کی نماز پڑھ رہا ہے تو بولیں گے بھائی گنہ گار ہے نماز دہرا جا قرضہ ایسا کر رہا ہے تو اس میں توبہ فرض ہے دینی عمر میں اس کی اتبادہ کی جائے آپ کو وہ حنفی کا ہے اور حنفی مذہب کے اعلانیہ خلاف کر رہا ہے تو اس کا استعمال نہیں کرنا اور یہ کہنا کہاں تک کیا کہ اگر ہم حرام سمجھ کے کرتے تو ہمارے لیے حرام ہے اور حلال سمجھ کے کرتے تو ہمارے لیے حلال ہے یہ تو جو اصول کی کتابیں ہیں اس میں بھی یہ اثر نہیں ملی وہی ہے جو میں بتایا کہ اگر کسی امام کے ندی کو حلال ہے وہ کر رہے ہیں تو یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ گنگار نہیں ہوگا ہمارے ہمارے آنگ ندی حرام ہے اور ہم کریں گے تو گنگار ہوں گے یہ تھوڑی مطلب کہ اب ان کے نزدیک حلال ہم بھی جو ہے آزاد ہوئے تو عوام ختم ہو جائے گا مذہب پہ عمل ہی نہیں ہوگا پھر یہ ہو جائے گا بھائی کہ جس جس میں آسانی پاؤ اس کے مذہب پر عمل کرتے چلے جاؤ اگر ایسا اس کو نہیں کہنا چاہیے تو اس میں پاس بھی نہیں کرنا چاہیے کس سے کس وجہ سے پاس بھی نہیں تو ہم یہ تھوڑی کر رہے کہ آپ جو دو لیکن ہمارے مذہب کے اعتبار سے اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کا حکم کیا ہوگا ہم کون کہتے ہیں مطلب یہ کہ کسی کو شراب پیتا ہوا کوئی دیکھے اور ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کو بولیں کہ بھائی یہ گناہ گار ہے اب اس کام رہے یہ کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ جا رہا ہے وہ معذ اللہ تنا کر رہا ہے تو ہم نہیں روکیں گے کچھ حکم نہیں لگائیں گے اس پر جو شریر کا حکم ہو تو ہوگا نا اس پر یعنی جو چیز شران ناپسند ہے جو چیز شران منع ہے تو اس پر ہر آدمی جو ہے اس کو معلوم ہے کہ اس کا یہ حکم تو بیان کر سکتا ہے ہاں اگر کسی کو حکم نہیں معلوم ہے تو وہ خود جو ہے اپنی طور پر جو ہے اس کا حکم نکالے نہیں بلکہ علماء سے رجوع کریں علماء سے ہے تو اب جن باتوں کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ وہ یہ چیزیں جائز ہیں اور اختلافی ہیں ان چیزوں کے بارے میں طالبری نے کیا فرمایا اب تالشریہ کی گرپ پوری سن لیجیے یہ جو ویڈیو وغیرہ بنانے کے بارے میں حضرت نے تو صاف صاف فرمایا کہ یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے یہ اجماعی مسئلہ ہے اور یہ دین کو کھیل بنانا ہے سنیما حال بنانا ہے مسجدوں وغیرہ صاف صاف اپنے ویڈیو نے فرمایا اسی سوال کے تصویر ہے وہ اس میں اختلافی مسئلہ ہے اور پھر اختلافی سمجھ کے وہ جو ہے تصویر دکھائی جاتی ہے اس پر کیا ہوگا وہ تو میں نے پہلے ہی میں نے عرض کیا کہ امام مالک جو ہیں وہ ہمارے امام نہیں ہیں جو مالکی ہیں امام مالک کے مقدس ہیں ان کے لیے ان کا قول حجت ہے امام مالک کا کوئی قول ہمارے لیے حجت نہیں ہے امام اعظم کا قول یا امام اعظم کے ماننے والے جو ام ترجیح وغیرہ ہیں ان کا قول جو ہے وہ ہمارے لیے حجت ہوگا تو اب جب آپ اپنے آپ کو حنفی کرتے ہو تو پھر ان کی کیوں دلی لاتی ہے جو امام مالک کے ماننے والے ہیں وہ اگر یہ کہتے ہیں بھئی ہمارے امام کے نزدیک جو ہے یہ حکم ہے اب ہمیں تحقیق نہیں ہے کہ واقعی ان کا وہ قول ابھی کبھی کبھی کسی امام کا قول ہوتا ہے کہ اس کو فتویٰ نہیں ہوتا اب اس مذہب کی صحیح حقیقت معلوم نہیں ہے کچھ فتویٰ ہے کہ نہیں ہے بہت سے ایسے اقوال ہیں ہمارے وہاں بھی ایسے ہیں کہ فتویٰ جو ہے وہ بعض کے علماء ہیں یعنی طبقہ علماء کا علمائے متدمین علمائے متاثرین ام ترجیح تو آ, قول کچھ ہے لیکن ام کرام نے اس کے خلاف پر فتوا دیا دوسرے کے قول پر دیا جیسے امام اعظم کا قول کچھ ہے امام ابو یوسف کا کچھ ہے تو امام محمد کا کچھ ہے تو بعض باتوں میں تو امام محمد کے قول فتوا دیا جیسے یہ کہ انگور وغیرہ کی جو شراب کے علاوہ جو شرابیں بنتی ہیں جیسے ویسکی ہے اور بیئر ہے جس میں بھی نشہ ہے لیکن انگور کتنی ہے یہ ہمارے امام ندیب خمر خمر جو انگور سے بنتی ہے وہ حرام ہے لیکن امام محمد کا قول کیا ہے کہ ہر مسکرے مائے یعنی ہر بہنے والی چیز جو نشہ لائے وہ ناپاک مسل پیشاب ہے تو اب وہ چاہے نشہ آئے کہ نہیں آئے اس سے لیکن کیونکہ وہ مسل پیشاب ناپاک ہے اس اس کا ایک قطرہ بھی جو ہے وہ پینا اور زبان میں یہ جائز نہیں تو امام محمد قول پر فتوا ہم جو ہے ابھی ان کے ان کے فتوی کے اعتبار سے حکم دیں گے ہمیں نہیں ہے کہ ہم جو ہے اشتہاد کریں کہ امام امام کی قول پر ہم فتوا دیں کیونکہ امیں ترجیح نے اب اس کو ترجیح دیا کہ ہم تو اپنے مذہب کے پیروکار ہیں دوسرے امام نے کیا فرمایا اس اس پر ہمیں سے ہمیں ترین نہیں لانی کا کوئی ماننے والا ہے وہ اس پیش کرے گا اب ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ ان کا جو وہ قول ہے وہ مفتاب ہے کہ نہیں بہت ایسا ہوتا ہے کہ فتویٰ کچھ اور ہوتا ہے جیسے جس جیسے امام شافئی علی رحمت الرضوان کے وہاں بھی بعض معاملات میں دو قول ہیں اس پر ہے جیسے مغرب کے وقت کے بارے میں ان کا ایک قول قدیم یہ ہے کہ مغرب کا وقت اتنا ہے جتنے میں نماز پڑھ سکے یعنی سورج ڈوبا اور جتنی دیر فرد سنت پڑ سکتا اتنا ہی وقت اس کے بعد پھر مغرب وقت ہی نہیں پھر کزا ہو جاتی لیکن قول جدید یہ ہے کہ وہ وقت جو ہے وہ شفا کے غروب شفق تک ہے اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے وہاں بھی جو ہے وہ ایفی وقت ہوتی جو ہمارے وہاں شا وقت ہو جاتا حالانکہ قول قدیم کے, کے اعتبار سے تو پھر ہو سکتی تھی یعنی اکثر ذر نماز پڑھے تھوڑی دیر کے بعد پیشہ بھی اذان ہو جائے ایشہ پڑھ کے تب نکلے ہوں لیکن ایسا نہیں کرتے تو اب ہر قول پہ تو فتویٰ ہوتا نہیں مذہب کا جو جاننے والا مانو اس کو معلوم ہوگا کہ کس پہ فتوا ہے ہمیں نہیں معلوم ہے کہ امام مالک کا جو یہ قول ہے جو پیش کیا جا رہا ہے کہ تصویر اگر مجسمہ نہیں ہے بلکہ منقش ہے منقوش ہے جیسے کہ اکس ہوتا دیوار اور یہ تصویر تو انہوں نے اسے مکرو کہا ہے اور اسے جو مجسم ہے سایہ دار ہوتی ہے اس کو آرام کہا ہے اب اس پر مالکی علماء کا کیا فتویٰ ہے اس کی تفصیل میں نہیں معلوم اور اگر فتویٰ ہو بھی اس پر تو ہم تو ان پر مقد نہیں ہیں ہم اپنے ایم کرام کے مقلد ہیں ان کے فتوے پر ہمارا عمل ہے تو دوسرے کا قول کو پیش کیا جا رہا ہے اسے مقابلے جب آپ حنفی ہو تو حنفی مذہب کے اعتبار سے آپ ثابت کرو کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے اور اس کا حکم نہیں ہوتا جہاں پر دوسرے امام کا قول فرق لیں گے تو بلکل جو ہے وہ ایک طرح سے سارے مسائل جو ہیں وہ مشکوک ہو جائیں گے اور کوئی اکثریت جو ہے فش کے باوجود فاسق نہیں ہوگی وہ جری ہو جائے گی تو بھی ہم لوگوں کو تو اجازت مل گئی ہے کہ فلاں امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ فاصب نہیں ہوگا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں دادا ہر ایک ہے اپنے امام پر عمل کرے اپنے امام کا مذہب پر جس مذہب کا ماننے والا ہے اگر وہ چانو امام کی تکلیف کرے کسی مسئلے میں امام اعظم کا پول مان لے کسی مسئلے میں امام چھاپے کا پول مان لے تو اس پر کیا ہوگا؟ یہ بھی یہ بھی جو ہے وہ خراف اشارہ ہے اس لیے کہ جو عجمع ہوا ہے وہ علم یہ ہے کہ ان چاروں عمۂ احرام میں سے کسی ایک کی تقلید واجب ہے عوام پر چاروں امام کسی ایک کی تقلید واجب ہے اب ایک کی تقلید چاہے وہ امام شاقی کی کرے امام احمد المبر کی کرے امام مالک کی کرے امام اعظم کرے جس کی کرے ایک کی تقریب واجب ہے اور عوام کو یہ حق حاصل ہی نہیں کہ اپنے امام کے قول کے مقابلے میں کسی دوسرے امام کے قول پر وہ عمل کریں جو اس کے خلاف ہو اور معافی سے تو کوئی بات نہیں اس کے خلاف پہ عمل کرے ہاں بسا اوقات کوئی ضرورت پیش آئی ہے تو ہمارے جو علماء ہیں جو علماء مرد فتویٰ ہوتے ہر مولوی نے چھپ دیا جو ہے وہ کہہ دے کہ ہم نے اختلاف کر دیا ان سے تو اختلاف ہو جائے گا اعلیٰ عضرت سے اعلیٰ حضرت کے پائے کا ہو کوئی حضیر مشاہم کا پائے کا عالم ہو تو ان کے قول پر انہوں نے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ضرورت شرعیہ جو اسباب سطح ہیں یہ بتایا کہ چھ اسباب ہیں جن میں سے کوئی ایک وجہ پائی گئی ان میں بلوا ہے اور ابتدائے عام ہے تو ان میں سے کوئی ایک وجہ پائی گئی تو اب ہمارے امام اس کو محسوس کرتے ہوئے اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے کسی امام کے قول پر فتویٰ دیں گے تو اب اس پر وہ پھوائیں گے جیسے ہمارے امام اعظم کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر جو ہے وہ خبر حکم ہو جائے تو ہمارا مت ہے کہ ستر سال اس کی عمر ہو جائے تک وہ انتظار کرے یعنی شوہر کی عمر جو ہے ستر سال ہو تک عورت انتظار کرے اگر دونوں کو عمر تر بڑھیا ہو جائے گی تو اب اس دور میں یہ دیکھا گیا کہ حادثات بہت ہوتے ہیں اور ذرائع ابلاغ بہت وسیع ہیں یعنی پہلے یہ ہے کہ کوئی حج کرنے جاتا تھا تو, تو چھ مہینے میں اسے پہنچنے کی خبر آتی تھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اس کا پہلا خط بھی آتا تھا اور وہی وہ واپس پہنچ جاتا تھا یہ ذرائع لاکھ اتنے لیکن اس زمانے میں پل پل کی خبر آ جاتی ہے تو جب آدمی کہیں بھی ہوگا کسی بھی حال میں ہوگا وہ خبر کر سکتا ہے تو اس وجہ سے امام مالک کا جو قول ہے کہ عورت جو ہے مقبول و خبر اس کا شوہر ہو شوہر غائب ہو تو وہ قاضی کے پاس اور کرے اور قاضی جو ہے وہ چار سال کی مدت مقرر کرے گا ایسا نہیں ہے کہ جو چار سال گزر گئے خود ہی نکاح کر لے ان یہ ہے کہ قاضی جو وہاں منافع کرے اور قاضی جو ہے وہ چار سال کی مدت مقرر کرے گا کہ تلاش کرو پھر وہ چار سال کے بعد پھر قاضی کے کرے گی کہ چار سال میں ہم نے بہت تلاش کری میرے قاضی قاضی تحقیق کرے واقعی اس کو تلاش کیا اب یہ معلوم ہو جائے گا ہاں واقعی قاضی نے ارے ان لوگوں نے پورے تلاش کیا نہیں اس کی خبر ملی اب قاضی جو ہے وہ اس کے موت کا حکم دے گا دیکھا شوہر جو مر گیا اب وہ عزت وفات گزارے گی عدت وفات گزار کے تب وہ لگا کے یہ امام مالک کا مذہب ہے امام مالک کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کی عمر شوہر کے جو ہم عمر ہیں وہ ستر سال کے ہو جائے جدید جد انتظار کرے تو اب اس وقت علماء نے اس پر فتویٰ دیا دیکھا ضرورت محسوس کی کہ بھائی پہلے جیسے ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ نہیں ہے ایک جگہ خبر دوسری جگہ جو ہے وہ تھی. چندوں میں پہنچ جاتی ہے اور ٹیلیفون ہے اور یہ ہے وہ ہے تب اس زمانے میں جو علماء تھے جس میں سرکار مفتی اعظم ہند حضافظ ملت مجاہد ملت سید العلماء یہ بڑے, بڑے علماء جمع ہوئے سیوان میں کانفرنس ہوئی تو اس میں اس بات پر علماء نے اجماع کیا اتفاق کیا کہ امام مالک کے قول پر فتوا دیا جائے ایسے تھوڑی ہی دیر اٹھا کر کے کسی مذہب کو عمل کیا جائے عبدالعلما نے ضرورت محسوس کی اب ضرورت کہاں ضرورت ہے کہاں حاجت ہے کہاں اموم بلوا ہے کہاں اطلاع عام ہے یہ علماء جانیں گے نا ہر آدمی تو کھولے کہاں عموماً بلوا ہو گیا کیوں اس لیے کہ بھائی اکثریت جو ہے گاڑی نہیں رکھتی ہے ہے زیادہ ہوا فاسل نہیں ہوئے یہ بھی بول دے گا کہ عموم میں بلوا ہے یہ تو یہ تھوڑی اسے اس کا یعنی دوسرے امام کے قول پر فتوے کرنے فتوا فتوا دینے یا اس پہ عمل کرنے کا کس وقت حکم ہوگا اس کا فیصلہ جو ہے اس وقت جو مفتیان کرام ہیں متدین متقیف اور ہدگار جو لوگ شریعت کے نفاذ ہیں اس کے اس کی باریکیوں کو سمجھتے ہیں اور اس میں کیا کباہ ہو سکتی ہے اتنی دور تک ان کی نگاہیں ان کو یہ ہے کہ وہ اتفاق رائے سے کوئی فیصلہ کریں ویسے نہیں کہ ہر ایک کو کہ امام کا یہ قول نعم بھی عمل کر لیتے ہیں تب یہ جو ہے شریعت عمل نہیں یہ طبیعت پہ عمل ہے جب تک طبیعت کی جو حنفی رہا اور جب طبیعت کی تو مالکی ہو گیا پھر ادھر دیکھا کہ بھائی عزت بہت سخت ہے یعنی بیسے اب امام شافی کے وہاں ہیں کہ جیسے اگر خون نکل گیا تو بھی وضو نہیں ٹوٹتا کہیں سے بھی نجاست نکل گئی خون پی بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہاں تو اب وہ ہے حنفی لیکن کل امام شافی کو نہیں ٹوٹا ہم ہمارا وضو نہیں ٹوٹا پھر ادھر آیا کہ اب حفی امام شافی کے اگر شرم کو ہاتھ لگ گیا وجود ٹوٹ گیا کسی عورت سے بدن کا کوئی حصہ مس ہو گیا وجود ٹوٹ گیا تاریخ بہت سخت ہے میں حفیظ ہوں تو اب یہ طبیعت پہ عمل ہے یہ شریعت پہ عمل نہیں ہے اسی لیے کہا گیا کہ یہ جس امام کا مخالف ہے اسی امام کے مذہب پہ وہ عمل پیرا ہر ایک کوئی اختیار نہیں ہے ترقی ایسے شخص کی تقریر سننا جائز بس جس کی تقریر میں ایسا فتنا ہو رہا ہے کہ عوام عوام تو ظاہر اب وہ, وہ باتیں بیان کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ گناہوں کی طرف مائل ہوں جو چیزیں ہمارے مذہب کے اعتبار سے اجماعی ہیں ان پر قرمت کا فتویٰ ہے اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ناجائز نہیں ہے کیونکہ اختلافی ہے تو عوام سن کر کے کیا کرے گی وہ تو بھائی عوام تو کل عوام یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اگر کسی اچھے عالم دین کی تقریر سن سن لیا ہے تو کسی دوسری تقریر سن کے باقے گا نہیں وہ تو کون سی بات کا اثر کر جائے اسی لیے تو جو فاسق سے بچنے کا حکم ہے اس کی وجہ یہی ہے ایک تو اس کی تعظیم ہو سکتی ہے دوسرے یہ کہ اس کے فسق سے کہیں یہ اس کے فسق کو کہیں ہلکا نہ جاننے لگے اب اس کی نظر میں گناہ کی کوئی میں اہمیت نہیں رہے کہ کوئی گناہ ہے بول وہ سمجھے گا اگر سب چلتا ہے یہ بھی چلتا ہے وہ بھی چلتا ہے یہ سب مرغیوں کا جھگڑا ہے یہ مزاج بن جاتا ہے اس طرح کی تقریر سننے کے بعد اور عوام میں کوئی جلیل القدر علماء کا عوام میں کوئی جلیل القدر علماء کی گستاخی کرے اس پہ کیا ہوئی دیکھیے گستاخی باقی اگر سننی سبھی لقیدہ عادم تین مستقب الزگار ہے تو اس کا تو بہت سخت حکم ہے سر نے کعان صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو فرمایا ہے کہ بھائی منافع کی علامت ہے بے نفاق کی علامت قرار دیا اسے اور کچھ نہیں تو کم از کم نیبت تو حرام ہے تو یہ غالب الدین کی عزیبت عام مومن کی نظیبت حرام ہے قرآن مجید نے فرمایا فلا اقتبال بادہ تو یہ تو عالم دین ہے مومن بھی ہے سنی سعی القیرہ غیر فاسق ہے آپ فاسیق بیان کر سکتے ہیں کسی عالم دین کو اور وہ بھی جو کہ اس نے شریعت پہ عمل کرنے کی بات کی ہے اور چونکہ شریعت پر عمل کرنے کی بات کی اس وجہ سے لوگ اس کے خلاف بول رہے ہیں جبھی اگر اس کو مانیں گے تو ہم کو بھی عمل کرنا پڑے گا اور ہم بھی گنگار قرار دیے جائیں گے یہ بھی تو نہیں کر سکتے کی تو اس کی بھائی عوام کو جس مسئلے کا یقین ہے کہ یہی مسئلہ ہے تب تو وہ بتا سکتی ہے بول سکتے ہیں کہ بھائی مسائل نہیں کیا ہے جیسے یقین ہے ہاں تو فاصف کا بیان کرنے کی اجازت ہے شرح واقعی فاصف ہے تو اس کے فیس بیان کرنے کے لیے اجازت ہی ہے وہ قیمت نہیں ہے وہ گمراہ کر رہا ہے لوگوں کو اور وہ اپنے گناہ پر جو ہے پردہ ڈالنا چاہتا ہے جو علم حق ہیں واقعی جو مذہب حنفی کے جو اکام اور جو اس کے مسائل ہیں اس سے لوگ آگاہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں یہ تلبی سے ابلیس ہے یعنی ان مسائل شریجہ کو بیان کرنے اور اس کو اس پر زور دینا کہ جو ایسا نہیں کرے گا وہ گنگار ہو فاضر اس کو تلبی سے ابلیس کہہ رہا ہے تو یہ تھی بولنے والا خود ہی تلبی سے ابلیس کا شکار ہے جب عام جگہ منا ہے مسجد تو بڑی محترم مقدس جگہ ہے وہاں تو آواز سے جائز بات کرنا بھی دنیا کی جائز بات کرنا بھی مسجد منع ہے مسجد اتنی احترام کی چیز ہے اب جو ناجائز چیز ہے مسجد ملا کرے گا دور اس کا سخت حکم ہوگا ایسے جو لوگ حضرت حقیقت جانتے ہوئے اس کی اتباع کرتے ہیں ان لوگوں پر کیا حکمت تو سب بیان ہو گیا فاصل کی حمایت کرے گا وہ نگار ہے جو قرآن مجید نے فرمایا وہ اماون سر شیطان فلاطباقو ظالمین اگر شیطان نے بلا دیا ہے تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے ساتھ مت بیٹھو یعنی ان سے میل جولی کو منع کیا ہے <سلام> اللہ کی کسی ولی کے بارے میں ان کے مثال کے بعد ڈھوٹ باندھنا اور ایسا ڈھوٹ باندھنا جس سے کہ عوام بعد میں گزرا ہو رہی ہو یہ یہ فساد ہے فساد امت اور ذریعہ بن رہا ہے اور لوگوں کو گناہوں کی دعوت دیتا ہے تو یہ ہے کہ بھائی اللہ کا جو ولی ہے اس کی اس کی شان میں مستعخی وہی کرے گا جو دون, دین سے دور ہوگا اور خود حدیث باغ میں ہے وہ بھی حدیث پہلسی ہے کہ اللہ جلّہ جل والا فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے اس کو میرا اعلان جنگ ہے من آزادی ورژن وقت آزنت ہو بلحر میرے کسی ولی سے جو دشمنی رکھے اس کو میرا اعلان جنگ ہے یعنی اللہ فرماتا ہے کتنی بڑی بات ہوئی ہے جاگ الگ اللہ